Yeah uh -huh. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تمبر بارہ سے شروع کر رہے مطالبہ علی رسول کریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحت خلدینحتی جنات بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے باغات میں تجریم امتحت یا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ لدینہ کفروں اور جن لوگوں نے کفر کیا یتمت کماتا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں ون مثول لہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اللہ اجہر نا منار یعنی بے مقصد زندگی تو جانوروں کی ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد زندگی نہ ہو اور اپنے خالق کو فراموش کیے بیٹھا ہو تو اس سے زیادہ خراب اور بے مقصد زندگی کس کی ہوگی اور جو شے بے مقصد ہوتی ہے اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ سارا کچھ جلا دیا جاتا ہے تو بے مقصد زندگی گزارنے والے بھی جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے اللہم اجرنا من النار نامر من یہ منقریت اشد قوت منقریتی کا اور بہت سی وستیاں تھیں وہ بہت ہی سخت تھیں قوت میں اے نبی علیہ السلام آپ کی وسطی سے اللہی اخرجت کا جس سے اس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا اللہ فرماتے ہم نے ان پچھلی بستیوں کو ہلا کر ڈالا فلاں تو ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا تو یہ بھی مکہ مکرمہ میں رہنے والے جنہوں نے آپ پر زندگی تنگ کر دی معاد اللہ یہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچیں گے تو نہیں افمن کا نا آلہ بین تم رب ہی بھلا وہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن راستے پر ہو کمن زئی کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جسے اس کا برا عمل مزین کر کے دکھا دیا گیا یقیناً برابر نہیں ہو سکتے وہ تباؤ اہم اور ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے اب بڑا پیارا مقام قرآن کا جنت کی نہرو کا بیان تو بار بار آتا ہے اس اگلی آیت میں جنت کی چار نہروں کا کچھ تذکرہ آ رہا ہے مسلطی جن جنت کی جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ایسی ہے فی من انہار غری آسن اس میں نیرے ہیں ایسے پانی کی جس میں کبھی بدبو نہ ہوگی بہترین فلٹر کا پلانٹ کا پانی بھی ہو تو کچھ عرصے کے بعد کیا اس کا رنگ ہوگا دیکھ کر بھی ہمیں کہ راحت آ جائے گی لیکن جنت کا پانی بدبو کبھی نہیں وا انہاروم اللبن لمیت تغیرت عمو اور نہرے ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل ہونے والا نہیں وا انہار من خمر لذت للشاردین اور نہرے ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت کا باعث ہوں گی اگے فلیورز کا ذکر بھی سورۃ داہر میں آئے گا انشاءاللہ وا انہار من عسل مصفا اور نہریں ہیں صاف کی ہوئے شہد کی یہ اس مقام پر چار قسم کی نہروں کا لیکن جنت کے بارے میں وصوری بات وہی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا وله فیھا من کل ثمرات و مغفرۃ من ربہم <رَبِّهِن> اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں اور ان کے رب کی بخشش بھی کمن ہوا خالد فی النار وسقوم ما ان حمیمن فقط عمعاهم تو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آتوں کو ٹکڑے, ٹکڑے کر دے گا اللہم اجرنا من النار جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے ومین ان میں سے بعض اے نبی علیہ السلام جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہے منافقین کا بیان ذہن میں رکھیے گا ہفتہ ادا خراج منڈی کا جب یہاں تک کہ آپ کے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں قال الدین ات العلم تو علم سے ہی ماضا قال آنفا انہوں نے بھی کیا کہا یہ مذاق اڑاتے تھے معد اللہ اور یہ منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے یعنی توجہ سے سننا نہیں پھر کہتے اچھا جی فرمایا تھا کیا بتایا تھا ذرا ہمیں بتائیے اللہ علی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے موہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس کے برعکس اللہ کے نیک بندوں کا بیان اور بڑا پیارا بیان ہدا ہدایت کے بیان کے تعلق سے زادہم اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے مزید انہیں ہدایت دی اور تقواہ ان کا عطا کیا مستقل ہدایت کی ضرورت ہے نا کب تک ہدایت چاہیے ہمیں جنت میں داخلے تک سورہ آراف آیت نمبر 43 جنت والے جنت اللہ کے فضل سے پہنچیں گے کہیں گے الحمد للہ شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں تک کی ہدایت دے دی اتنے ہم محتاج ہیں اب اس احتیاج کے ساتھ ہمیں چاہیے البتہ اللہ کی شان کریم جو طلب تڑب لے کر آتا ہے, آگے بڑھتا ہے, آگے, ہے آگے بڑھتا ہے اللہ اور آگے بڑھتا ہے اللہ اور آگے بڑھاتا ہے فرمایا کہ جس نے, ہدایت, بائی اللہ نے مزید اس کو اس کی ہدایت دی اور اللہ نے انہیں ان کا تقوی عطا وہی بات جو سریان کبوت کے آخر بھی تھینا جاہدین اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے محنت کرتے ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت دیتے ہیں کیا وہ اسی بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے فخر جا تو اس کی علامات تو آ چکی ایک بہت بڑی علامت کیا ہے حضور نے خود فرمایا علیہ السلام بخاری کی روایت حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کی دو مبارک انگلیاں ملا کر بتایا انا وساعتك بوئست انا والساعتك هاتين اب نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس کے ساتھ بھیجے گئے اتنا قدیم قیامت کا معاملہ پھر وہ علامات جو حضور کے دور میں کچھ سامنے ائیں کچھ اب ہمارے سامنے ہیں اور کچھ وہ جو قیامت سے بالکل پہلے آنے والی ہیں تو اس کے اشارات اس کی علامات تو آ چکی ہیں فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم تو جب وہ ان کے پاس ا جائے گی تو انہیں نصیحت قبول کرنا کہاں نصیب ہوگا فعلم پس یاد لیجئے انه لا اله الا الله اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سگو اور اے نبی آپ اپنے بظاہر خلاف اولا امور پر استغفار کیجیے نول مؤمنات اور ایمان والے مردوں کے لیے بھی اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی یہ بات پہلے آ چکی پیغمبر کے مقامی بلند کے اعتبار سے وہ استغفار کا جو اہتمام کرتے وہ ان کی شان کے مطابق ہوتا ہم تو گناہ گار، ہمیں تو گناہوں پر بھی استغفار کرنا چاہیے اور حضور کو خطاب کر کے امت کو تعلیم واللہ یعلم متقلبکم متقل اور اللہ جانتا تمہاری آمد و رفت کو بھی اور تمہارے ٹھکانے کو بھی ہر آن ہر لمحہ تم اللہ نگاہوں اور اس کی نگرانی میں ہو منافقین کا مزید بیان وَيَقُولُ الَّذِينَ عقور لَوْلَا عامن السور اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ ایک صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی مراد وہ جو زبان سے ایمان لائے منافقین یعنی قتال کے بارے میں کوئی واضح ہدایت کیوں نہیں آ رہی یہ ہے ان لوگوں کی طرف سے تقاضہ فعیدہ تم تو جب ایک صورت نازل کر دی جاتی ہے محکمت بالکل واضح معانی والی بضبکی رفیح القطال اور اس میں کتال کا ذکر کیا جاتا ہے اور عید اللہ فی قلو تو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دروں میں بیواری ہے نفاقی ینظرون الیک نظر المغشیی علیہ من الموت تو آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں گویا کہ اس شخص کی طرح دیکھنا کہ جس پر موت کی بہوشی تاری ہو چکی ہو ذرا قتال کا کوئی تقادہ آئے گا تو ان کو جان جاتی بھی نظر آئے گی منافقین فاولا لہم تو ان کے لئے تباہی ہیں فاعتوا قول معروف فا اذا عزم الامر جب کام پختہ ہو جاتا تو اندہ بات کیا ٹھیک اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے یہ نہیں کہ تم تم کو کوئی وی آئی پی کال دی جائے گی فیصلہ ہو جائے گا تمہارے سامنے تقاضا आएगा قبول کرو سمعنا واطعنا اطاعت کی رویے اختیار کرو فلو صدق اللہ لکان خیر للہم اور اگر اللہ کے ساتھ یہ سچے ہوتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا مگر ان کا دعوی کچھ ہے اور ان کا عمل کچھ اور ہے فهل عسیتم ام تولیتم ام تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم تو تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو کہ اگر تم زمین میں حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد مچانے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑنے لگو اس کی کچھ تفصیل ہے حاصل یہ ہے دنیا برس منافقین ایسی جن کی رالیں ٹپکتی ان کو اختیار مل جائے یہ تو فساد مچائیں گے ابھی تربیت ضروری ہے اللہ نے تیرہ برس تک تو جنگ کی اجازت ہی مکہ مکرمہ میں نہ دی اور ابھی تو معاملہ شروع ہو رہا ہے ہجرت کے بعد قتال کی اجازت آ قتال کا حکم آئے گا مراحل سے تربیت کے مراحل سے گزارا جائے گا کچے پکے قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اگر اختیار آ جائے گا تو اختیار بھی غلط استعمال ہوگا اس بات کی طرف اشارہ اللہ اخ الدین اللہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا افلا یترو القرآن کیا القرآنِ قرآن کریمیں غور نہیں کرتے امال قلوب ان اقفالہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں نفاق کیا ہے حقیقی ایمان کی ضد پکا مومن اس کی زبان پر بھی اقرار ہوتا ہے دل میں بھی تصدیق ہوتی منافع کی زبان پر اقرار ہوتا ہے دل میں تصدیق نہیں ہوتی تو یہ نفاق کیا ہے حقیقی ایمان سے دور ہی تو ایمان ملے گا قرآن سے توجہ سے طلب سے تڑپ کے ساتھ قرآن کو پڑھو اللہ تمہارے ایمان میں اضافہ فرمائے گا سورہ انفال کی آیت نمبر دو میں بھی ہے تو نفاق والوں کو متوجہ کر کے ایمان کے حصول کے لیے قرآن کی طرف توجہ دلا گئی یہ تو ہے اس ریفرنس ٹو دا میں ابھی شاید کو الگ سے سنیے افلا یہ تدبرون کیا یہ لوگ قرآن کری میں غور و فکر نہیں کرتے اب ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں سب کچھ سوچنے کے لیے تیار سب کچھ سمجھنے کے لئے تیار ہر چیز کے لئے طلب ہے ہر چیز کو سیکھنے کے لیے تڑپ ہے کوئی نئی ٹیکنالوجی آئے تو آگے بڑھنے کے لیے بٹ کوائنز کا معاملہ آ جائے تو دوڑ دوڑ کر پوچھیں کم سے کم جس کو خدا کا خیال ہے آخرت کا کہ بھائی بٹ کوائنس حلال ہے کہ حرام ہے جی ہے نا طلب بھاگتے ہیں قرآن کے لیے طلب ہے قرآن کے لیے تڑپ ہے دل لاکڈ تو نہیں ہو چکے ہیں اللہ یہ دلوں کے لاکڈ ہو جانے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمارا بیٹھنا بھی قبول کرے اور ہمیں مزید آگے بڑھنے کی قرآن کی سمجھ کی قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان الدین جو لوگ اپنی پشت دھیر کر پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان کے لئے ہدایت واضح ہو گئی الشیطان سول لهم شیطان نے امیدیں دلائی ہیں لگے رہو چلتے رہو لگے رہو قالوا الامر یہ اس لیے ان لوگوں نے, نے ان لوگوں سے کہا اہل کتاب جنہوں نے اس کتاب کو نازل کیا کہ جو اللہ جو جو جنہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا قرآن کو کہ جو اللہ نے نازل کیا کہ ان قریب ہم تمہارا کہنا مانیں گے مراد کیا اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کو اہل کتاب نے انکار کیا تو یہ منافقین ان سے کیا کہتے ہیں سنوتی رقوفی بادل امر ہم عنقری بعض باتوں میں تمہارا کہا مانیں گے یہ یہود سے تعلقات ہیں منافقین کے اس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ عالم اصرارحم اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے یہ اگر سچے ہوتے تو دو نمبر کے بلکہ ایک نمبر کے جھوٹے اور دو نمبر کے کردار والے ہیں جی ایک نمبر کے جھوٹے دو نمبر کے کردار والے اگر یہ سچے ہوتے تو اللہ کے ساتھ سچے نہ ہو جائیں سچے ہوں تو رسول اللہ کے ساتھ سچے نہ ہو جائیں یہ مفاد پرس اپنا مفاد بتانا بچانا چاہتے ہیں مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور یہود سے بھی اللہ بلاہ رحم اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے فقی فیدا تمفت ہوں ید ربو نہ وجوہ میں ادبا رہوں اور کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر مارتے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے یہ تو موت کی سختی آ رہی ہے لوگ قبر کا عذاب کا انکار کرتے ہیں یہ تو موت کے وقت کے عذاب کا بیان آ گیا جہنم کا تو بعد میں جب روح قبض کرتے ہیں ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں اللہ نا سکرات اللہ تری تیر پناہ میں آنا چاہتے موت کی سختیوں سے اللہ اللہ تری پناہ میں آنا چاہتے قبر کے عذاب سے ذالک ما اسخط اللہ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ کری ہو ردوانہ ہو اور ان لوگوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کی اعمال ضائع کر ڈالے اب حسین اللدین قلوبی کیا کہ جن کے دلوں میں مرض یعنی بیماری ہے یعنی نفاق کی یہ گمان کرتے ہیں الا یخرج اللہ ادغانہم کہ اللہ ہرگز ان کی دلوں کی عداواتوں کو ظاہر نہیں کرے گا کیوں نہیں ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتهم بسمہم اور اگرم چاہیں تو ان لوگوں کو انبیب دکھا دیں پس آپ تو انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے ولتعرفنہم في لحن القول اور آپ ضرور ان کے طرز کلام سے پہچان لیں گے دنیا پرس کا چہرہ بتا دیتا ہے حق کی خیر کے لیے پکڑ لگے تو بھاگتا ہوا نظر آئے گا چہرہ بگڑ جائے گا زبان سے لال ٹپکتی نظر آئے گی دنیا پرستی کی باتیں نظر آئیں گی حق کے لیے سیکریفائز کا تقاض آئے گا تو جھوٹے موٹے بہانے بنائے گا روکنے کی بھی کوشش کرے گا پتہ چل ہی جاتا ہے اور حضور کو تو اللہ تعالی نے ذکر بھی فرما دیا تھا مگر ان کے چہرے بھی بتائیں گے منافقین کے ان کا طرز کلام بھی بتائے گا کہ نفاق کے مرض میں مبتلا ہے, ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے کون جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں نبل اخبار کم ضرور تمہارے حالات کی ہم جانچ پڑتال کریں گے وہ میدان تو سجیں گے نا یہ بھی مدینہ شریف میں بدر سے پہلے صورت نازل ہو رہی ہے عہد کا میدان بھی سجے گا بعد میں تین سو منافقین الگ ہو گئے تھے یہ پتہ چل جائے گا ہو از ہو کون ایمان کا سچا دعوے دار اور کون ایمان کا جھوٹا دعوے دار الدین قفر وسد اللہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وشاق الرسول اور انہوں نے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی من بعد ما لهم اس کے بعد جبکہ ان پر ہدایت وادی نہیں ابر اللہ شیعہ وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے وہ اپنے نقصان کریں گے بس ایو امال ہوں اللہ جلد ان کے امال کو ضائع کر دے گا کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی ہے تو وہ اکارت ضائع یادین اللہ اور وسولہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو ولا تب تین حکم اور اپنے امال کو باطل نہ کرو کیا مطلب اپنی دانش سے تم سمجھو بڑا اچھا کام ہے لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اور تعلیم کے خلاف ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہے تو اعمال کرنے بھی ہیں اعمال کی حفاظت بھی کرنی تو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول السلام کی اطاعت کرو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو امین کفر وسد بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا تم اما تو کفار پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے فلحر اللہ اللہ تعالیٰ ہرگیز ان کو نہیں بخشے گا فلا و کرو و تم ہی غالب رہو گے تم سلاح کی طرف مت بلاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلاح کرنے سے روکا جا رہا ہے نہ ایسی سلا کہ تم دبو اور دشمن دلیر ہو جائے اور تمہیں کھا جائے ایسی سلا نہ کرنا کوئی ایسی سلا کہ تمہیں ایسا کمپرومائز کرنا پڑے کہ تمہیں اپنے دین سے ہاتھ دھونا پڑ جائے ایسی سلح نہ کرنا تو صلح وہ کہ جو کچھ دلائل کے ساتھ ہو اصول کے ساتھ ہو مسلمانوں کو کوئی ٹائم گین کرنے کا موقع ملے جیسے صلح ادیبیہ بھی ابھی ذکر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسا دب کر صلح کرنا کہ دشمن دلیر ہو جائے یا کمپرمائز ایسا کیا جائے کہ دین کا جو ہے دی وہ دین کے اوپر کوئی حرف آنا شروع ہو جائے یا قوت ہوئے مسلمان کے بعد پھر وہ دب کر صلح کرنا چاہ رہے ایسی صلح نہ کی جائے ادر وائز سلا پسندیدہ شہر کوئی حرج نہیں وہ انتمل آلونا تم ہی غالب رہو گے نہیں کرے گا مطلب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا وہ زندگی بھی بڑی تیزی سے گزر رہی لوگ سالگرہ مناتے ہیں اور ساٹھ سال کے ہو گئے تب بھی سالگرہ منانے کا بڑا شوق ہے اب بھائی خبر میں پہل لٹکے میں تو اپنی قبر سے قریب ہو گئے ہے وہ جی میرے ایک سال اور اب سال بڑھ نہیں گیا بھائی تو اپنی اپنی قبر سے ایک سال اور قریب ہو گیا بیلنس شیٹ دیکھو کہاں کھڑا ہوں میں جی اللہ گزر رہے وقت گزر جائے گا لیکن اسی میں محنت کی تو کل فائدہ ہے اور اگر اس کو اگر فراموش کر دیا تو کل سے بڑا کو خسارہ کوئی نہیں اور اگر تم ایمان لاؤ تخوا کی رویش اختیار کرو اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا ولا یس الکم اور تم سے تمہارے سارے مال طلب نہیں کرے گا توجہ سے سنیے گا اور تم سے, تم سے تمہارے سارے مال طلب نہیں کرے گا ایس اگر اللہ تم سے تمہارے سارے مال طلب کرنے پر آئے اور فیحفکم اور اصرار ہی کرے کہ مانگتا ہی رہے تم سے تقاضی کرتا رہے تب خلو تم بخل کرو گے وہ خرج ادغان اور ظاہر ہو جائیں گی تمہاری اداوتیں اوہ بھائی اللہ نے کم سے کم کتنا تقاضا کیا ہم لوگوں سے جی ڈھائی پرسینٹ سیونگ کتنی پرسنٹ کر رہے ہیں ہم لوگ چیک کر لیں برانڈ کے پیچھے دیوانے ہو کر کتنا لگا رہے ہیں چیک کر لیں شادی بیاہ کے موقع پر کتنے ہتھ چھٹ ہو جاتے ہیں چیک کر لیجیے گا اور ڈھائی پرسینٹ زکات دینے میں بھی کچھ لوگوں کی جان نکل ہیلے کر کر کے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے ہو آر وی پلئنگ وتھ وتھ اللہ سبحانہ و بیگم نے شوہر کو دے دیا پتہ ہے نا مسئلہ مشہور ہیلا یہ جی آپ کا ہو گیا آٹھ مہینے کی بات کرے تمہارا ہو گیا نہ کسی کا سال گزرے نہ زکات ادا ہو کس کے ساتھ تماشا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ آگے سے لوگ پوچھتے اس پہ زکات تو نہیں اس پہ زکات تو نہیں اس پہ زکات تو نہیں اور اللہ کے بندے زکات کافی کم ہے حضور کی حدیث پڑ چکے ترمیزی شریف البکرا ون سیونٹی سیون حدیث شریف ترمیزی شریف کی مال کے علاوہ بھی زکات میں حصہ ہے زکات سے آگے بڑھ کر دینا چاہیے بھائی سارا تھوڑا ہی اللہ تعالیٰ نے گا کچھ آگے بڑھ کر دے رہے کو اللہ کا شکر ہے دس دے رہے کو اللہ کے بندے تھرٹی تھری پوائنٹ تھری تھری بھی دے رہے ہیں اللہ کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہوئی اور اللہ کا بھی ڈیل کا وعدہ ہے کہ بڑا چاہ تو تجھے جی دنیا میں آتا کروں گا اللہ میں اور آگے بڑھنے کی توفیق دے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے سارا نہیں مانگا سارا مانگے اصرار کرے تم بخل کرو گے اور ویخرج رچ اللہ تمہارے اندر کی عدابتوں کو ظاہر کر دے گا خطاب منافقین سے ہو رہا ہے کہ منافقین کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو تھے نا بس ان کی حرکتوں سے بچنا ہے خوف رہے کہ یہ حرکت میرے اندر نہ آ جائے یہ اعمال ہمارے اندر نہ آ جائیں کنجوسی ہمارے اندر نہ آ جائے یہ بچا بچا کر رکھ کر اپنے اپ کو فراریش کرنا اور دین کے تقاضوں کو رب کے تقاضوں کو فراموش کرنا اللہ اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائے ہاں ان تمھا ہا اولایت دعون لتنفقوا في سبيل اللہ ہاں یہ تم ہی تو ہو تمہیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو فمن قم يبخل فتمن سے کوئی ہے جو بخل یعنی کنجوسی کرتا ہے من يبخل وجب بخل کرتا ہے فانما يبخل عن نفسي تو وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ کو ہمارے انفاق کی خرج کیے جانے کی کوئی حاجت نہیں سنیے والله الغنی اور اللہ غنی ہے و انتم الفقراء اور تم سارے ہو بھکاری ہو گا اسی کا دیا وہ اس کو لٹایا کون سا کمال اسی کا دیا اسی کو لوٹایا کوئی کمال ہے مگر اس کی شان کریمی کہتا ہے قبول بھی کروں گا بڑھا چڑھا کر بھی دوں گا اور کیا ریٹ آفر کرتا ہے وہ البکرا 261 700 ٹائمز سیون ہنڈریڈ ٹائمس سیون سو گنا اینڈ دیٹ از ناٹ دا لمٹ اللہ عبا پنم اشا اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا اس کی شان کریمی تو یہ ہے وہ ان تک تم رو گردانی کرو گے یہ سب دل عمن غی رقم اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا ثم لا پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گی کان کھول کر سن لینا چاہیے مکے والوں نے انکار کیا اللہ نے یسری والوں کو مدینے والوں کو کھڑا کر دیا کیا خیال ہے جی جی اور کبھی بتاتاری ہے آیا یورش تار تار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کو سنم خانے سے جن تاتاری نے مسلمانوں کی گردنیں اڑائیں ان کی اگلی نسل میں ترکانی عثمانی کھڑے ہوئے اللہ نے خلافت قائم کروا دی خلافت عثمانی آج ہمارے پاس بھی اپارچونٹی تو ہے کہ آگے بڑھ کر دین کو تھام لیں اف وی وی ڈونٹ ڈو دس اللہ تو بے نیاز ہے اللہ مٹا کر کسی اور کو کھڑا کر دے گا ان کو سعادت دے دے گا کیونکہ کام تو ہونا ہے کام تو ہونا وہ کسی اور کو دے دے گا ہمارا کیا ہوگا اللہ سے مانگے اللہ ہمیں ہی قبول کیے رکھے ہمیں ہی توفیق عطا فرمائے. ہم کھڑے ہوں جو آیت نمبر سات میں آیا تم اس کے دین کی نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا تم دین کی مدد کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اس کے بعد سورہ فتح ہے کچھ حصہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں آج اس کا یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس کی ابتدائی آیت میں فتح مبین کا ذکر آ رہا ہے جس سے اس کا نام سورہ فتح بھی ہے پس منظر آپ کے علم ہے ہجری کا واقعہ چھے ہجری حضور نبی اکرم علی السلام نے خواب دیکھا آپ تو مدینہ شریف میں ہیں حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ اس خواب کا بیان سورت کے آخر میں ہے وہ کل پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کل گے نا ان اللہ آپ لوگ جی ان اللہ بڑے اہم مضامین کل کے نشست میں بھی ہیں اللہ قبول فرمائے جی تو آم خواب حضور علیہ السلام نے جو دیکھا اس کا بیان جو صورت کے آخر میں کل کی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے آپ نے صحابہ کو پکار لگائی صحابہ کے ساتھ چلے ہیں منافقین نہیں نکلے چودہ سو صحابہ چلے مشکین کی تو ناک کا مسئلہ آ گیا اگر یہ مسلمان مدینے سے آگے مکے میں اگر عمرہ ادا کر لے تو کائے کی ہماری چودراہٹ کائی کا ہمارا دین کائے کا ہمارا مذہب کائے کی ہماری حیثیت ان کی تو ناک کا مسئلہ گیا اور روک دیا گیا مسلمانوں کو عمر کرنے سے اور سفارت کاری شروع ہوئی سیدنا عثمان بھی تشریف لے گئے ان کو روک لیا گیا تاخیر ہو گئی رک گئے تو تاخیر ہو گئی شہادت کی افواہ پھیلی پھر بیت لی حضور نے علیس السلام اس کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ بالآخر سلح ہوئی ہے بظاہر بظاہر بظاہر دیکھیں تو دب کر سلح ہوئی مسلمان چلے جائیں اس سال ابھی عمرہ نہ کریں اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے مسلمانوں میں سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا تو واپس نہیں کریں گے ہم میں سے کوئی بھاگ کر مسلمانوں کی طرف جائے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا دس سال کے لیے سیز فائر وہ کے خلاف ورزی ہو گئی بعد میں دس سال تک جنگ نہیں ہوگی اور جو کبیرہ جس کے ساتھ چاہے وہ خلیف بن جائے جس کے ساتھ چاہے وہ پیک کر لے حمایت اس کی اختیار کر لے ان شرائط پر یہ سلح ہوئی ہے اور یہ سلح نامہ سیدنا علی نے لکھا تھا اس کے تعلق سے ایک دو باتیں وہ کل کی رشس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے صحابہ بڑے پریشان سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں دب کر کر بظاہر دب کر بظاہر دب کر ہم واپس بھی جائیں ہمارا کوئی آئے تو اس کو واپس نہ کیا جائے ان کا تو واپس کیا جائے ہم حق پر رہی حضول نے فرمایا عمر میں اللہ کے حکم کا پابند حضور نے کہا احرام کھول دو سب حالت منتظر ہیں میں ویٹ ان سی کی پوزیشن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں انہوں نے مشورہ دیا حضور اپ کھول دیں یہ بھی کھول دیں گے سب نے کھول دیا واپس جا رہے ہیں اللہ انا فتحنا لگا فتح مبین یہ سورت عطا کر رہا ہے اللہ اکبر تم جا رہے ہو فتا لے کر جا رہے ہو کیسی فتا یہ ہوئی 6 ہجری میں اور پونے دو برس بعد کے ایک نے توڑ دی مسلمانوں کے خلاف کو روکا نہیں حضور نے بھی اس صلاح کو ختم کر دیا اور پونے دو برس کے بعد فتح مکہ کا معاملہ ہوا سیس فائر ہوا تو دعوت دین کا کام کرنے کا موقع ملا اور مسلمانوں نے خود دین پہلایا ہے چودہ سو صحابہ سلحبیہ کے موقع پر تھے اور پونے دو برس بعد مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے اور دس ہزار کا لشکر حضور لے کر آئے اور سید خلون فی دین اللہ افواجہ اور سنے ارے سلح کمزور سے تھوڑی ہوتی ہے کم سے کم برابر والے سے ہوتی ہے کمزور کو تو دبایا جاتا ہے تو مسلمانوں کی طاقت کو بھی تسلیم کر لیا گیا اچھا اچھا جی تم اگلے سال آ عمرہ کر لینا مسلمانوں کے دین کو علیحدہ دین کے طور تسلیم کر لیا گیا تو اس کو اللہ نے فتح مبین قرار دی کچھ اور ہوا یاد آیا تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے آئیے کچھ مطالعہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا فتح فتح مبینہ بے شک نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو فتح مبین واضح کھلی فتح عطا فرمائی لیا گھرات تاکہ اللہ سبحانہ و آپ کے بظاہر خلاف امور معاملات جو پہلے ہیں یا بعد میں ان سب سے درگزر کا معاملہ فرمائے یہ بڑا محتاط ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا خلاف اولہ بہترین سے بہتر والا جملہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کا اور انبیاء کے مقام بلند کے اعتبار سے اگر کوئی اشتہادی خطا تو حضور آپ کے تو ساری معاف بظاہر عجیب لگتا ہے حضور فرماتے ہیں بخاری کی روایت ترمیزی کی روایت حضور فرماتے ہیں یہ آیت مجھے دنیا و مافیہ دنیا اس میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ نے سب کچھ اول تو کچھ ہے ہی نہیں پورا لائسنس دے ہے نا سارا ہی معاف ہے آپ کو بظاہر عجیب لگ رہا ہے اور اسی میں حضور کی عظمت کا بیان بھی ہے بعض اور مترجمین نے مفسرین نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ آپ کی تحریک کو تو آپ لیڈ کر رہے نا صحابہ آپ کے ساتھ جد و جہد میں ہیں تو اس تحریک کے لیڈر تو آپ ہیں کوئی اگر ان لوگوں سے بھی خطا ہو گئی اگلی پچھلی اللہ تعالی نے وہ بھی معاف فرما دی یہ بھی ایک احتیاط والا ترجمہ اور تشریح اہل علم نے مقام پر بیان فرمایا یقیم نعمت ہوں علیہ کا تاکہ اللہ اپنی نعمت آپ پر مکمل فرما دے و اہدیہ کا سروت مستقیم اور اللہ آپ کو سیدھے راستے پر سیدھا لے جائے رہنمائی فرما دے مینسرت اللّہ نسر عزیز اور اللہ تعالیٰ کوئی کو ایک نصرت دے زبردست نصرت هو سکینا قلوب و ایمان ما ایمان وہ اللہ جس نے کے دلوں میں تسلی عطا فرما دی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کو بڑھا دے بڑا مشکل مرحلہ تھا لیکن اللہ نے سکون عطا کر دیا اطمینان کی کیفیت عطا کر دی مطمئن کر دیا ولی اللہ جنوب السماواتی اور اللہ تعالیٰ ہی کے آسمان و زمین کے لشکر ہیں وہ خین اللہ علیہم اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے نہ تاکہ ممن مردوں اور مؤمن عورتوں کو اللہ باغات میں داخل فرمائے تجریم امتحطی انہار جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں خالدین افیاں ان میں ہمیشہ رہیں گے وہ سی آتیم اور ان سے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور فرما دے وکین اداد آئند اللہ فوجیم اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ذَنَّ السَّوْحِ اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنے والے تھے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْحِ انہی پر بری گردش ہو حالات کی مرال وغضب الله عليهم ولا انهم اعد لهم جهنم اور اللہ نے ان پر غضب کیا اور ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کی اللہ نے وساءت مصيرا اور اللہ سبحان... اور یہ بہت برا ٹھیکانہ ہے یعنی جہنم اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم وللہ جنود السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں وکان اللہ عزیزن حکیمہ اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام کی شانوں کا بیان پہلے بھی ہم نے مطالعہ کیا سورہ احزاب آیت پینتالیس اور چھیالیس میں بھی انہ کا شاہدوں بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا مبشر بشارت دینے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا لتک مینو بلّہ و رسول ہی تاکہ لوگوں تم اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ وہ تو ازرو ہوں و تو وکرو ہوں اور تاکہ تم رسول کی مدد کرو مراد ان کے کام میں اور ان کی تعظیم یعنی ان کا ادب کرو سب و حبوکرتم و اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله بیشک نبی علی سلام جو اپ سے بیعت کر رہے ہیں بیشک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ید الله فوق ایدهم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے گفتگو کے لئے بھیجا مشکین کی طرف کچھ تاخیر ہو گئی زمنا ایک بڑا اہم واقعہ ہے لوگوں نے آفر دی عثمان طواف کر لو بڑا عرصہ ہو گیا مدینہ سے آیا نا بڑا ہو گیا ہے تو حضرت عثمان فرماتے ہیں تم مجھے طواف کی آفر دیتے ہو میرے پیغمبر کو تم نے بھارو کہا؟ How is it کہ میں طواف کر دوں پیغمبر باہر ہوں یہ ادب رسول عزیز علیہ السلام خیر ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو حضور نے چودہ سو صحابہ سے بیت لی بیت الموت جان دے دیں گے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اس بیت کا ذکر کل بھی انشاءاللہ شاء آیت نمبر اٹھارہ میں پڑھیں گے تو تھوڑی وضاحت وہاں پہ کریں گے کہ دین اسلام میں جماعت بنانے کے لیے بیعت کا طریقہ قرآن سے سنت سے سیرت سے حدیث سے خلفۂ راشدین سے چودہ سو برس کی امت کی تاریخ سے ایک ہی طریقہ ہے جماعت بنانے کا طریقہ بیعت کا طریقہ ایک بیعت ہاں ہمارے ہے تصوف کے حلقوں کے اندر افراد کی ذاتی اصلاح کے لیے بالکل ٹھیک اچھی بات ہے اور ایک بیعت ہے بیت الموت یا بیعت جہاد کا ہی اس کو رادر بیت جہاد جو حضور نے لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی کل اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جماعت حضور نے بنائی وہ بیعت کی بنیاد استاد محتم ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تنظیم اسلامی قائم کی تو بیعت کے بنیاد پر قائم کی تاکہ ہم سنت کے مطابق اپنے معاملات کو دین کا معاملہ ہے نا سنت کے مطابق لے کر چل سکیں تو یہ اشارہ قرآن میں بیت کا البتہ یہاں جو بیعتے بیعتے اصحاب بیعت ہے وہ بیت اساب شجرہ بیت رضوان سورہ فتحی کی آئے دمبر 18 میں کل مزید پڑیں گے ان شاء اللہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بید کرے بندے کا اللہ سے ہے بیت کی اب کوئی کسی اجتماعیت میں ہوگا امیر کے ہاتھ پر بیت کرے لیکن ید اللہ فروغ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اجتماعیت کے لیے اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے فمن نقد پہ جس پر پھر جس نے عہد توڑ دیا تو بے اس نے اپنے برے کے لیے ہی اس عہد کو توڑا و من اوف ب بما عهد علی اللہ اور جس نے وہ آہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا فسیؤتیہ اجرا عظیما تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا اگلا رکو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ مختصر بیان ہے اور اس میں یہ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے جانا حضور کا اس سے پہلے کا بیان منافقین کے تعلق سے نہیں گئے ہیں ان کا بھی تذکرہ آ رہا ہے سیقول لکل مخلفون من الاعراب اب پیچھے رہ جانے والے بدو آستے سے کہیں گے شغلتنا اموالونا اہلو نہ کہ بے شک ہمارے مالو اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا ہم جا نہیں سکے بس لنا بس ہمارے لیے بخشش مانگیے یقولون نہ بھی السنت ہی ماں صفی وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں قل اللہ کے مقابلے میں کون رکھتا ہے کسی کا اگر وہ اللہ تمہیں کو نقصان پہنچانا چاہے یا وہ کوئی تمہیں نفع پہنچانا چاہے کیا تم نہیں نکلے تو گھر بیٹھ کر تم بچ سکتے تو اس نقصان سے جو اللہ نے طے کر دیا ہوتا نفے نقصان کا مالک تو اللہ بلخیان اللہ بلخان اللہ بیما سا بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب واقف ہے بل ذنم تم بلکہ اپنے گھر والوں کی طرف کبھی واپس نہیں آئیں گے بس نہ ذالی کفی قلوب کم اور یہ بات تمہارے دلوں کو بہت بھلی لگی وہ غم تم غن نس اور تم نے گمان کیا برا گمان وہ خون تم قومم اور تم ہلاک ہونے والی قوم تھے یہ جو پہلے معاملہ یعنی جانے سے پہلے منافقین کا طرز عمل کیا تھا اس پر اللہ کا تسرا کیا سوچا تم نے جان چھوٹی بھائی اب یہ جا رہے ہیں ختم ہی ہو جائیں گے مکے والوں کے ہاتھوں ہماری بھی جان چھوٹے گی معادلہ یہ تمہارا گمان باطل ومن بلاہ و رسول فیندنا کافری نہ سعینہ اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر تو بے ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے بل سماوادی بلعد اور اللہ کے آسمان و زمین کے بادشاہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے وہ خیر اللہ غفور اور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے سیقول المخلف ادم تل قطم الاقوہ ضرور ان قریب کہیں گے پیچھے بیٹھنے والے یعنی منافقین جب تم اے مسلمانوں غنیموں کی طرف چلو گے ان کو لینے کے لیے کہیں گے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلے چھے ہجری میں صدح ادے روک دیا گیا مسلمانوں کو سات ہجری میں عمرہ قضا بھی ہوگا اور سات ہجری میں فتح خیبر بہت بڑی فتح عطا کی ہے جس سے بڑی خوشحالی مسلمان گھرانوں میں آئی اب ان کی ادال ڈبکی کہتے چلو ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ خیبر کی طرف چلے پل نہ تب تم تمہاری پیروی کریں یوریدھو نہ کلام اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدلنے اللہ کا فرمان قرآن میں تو نہیں آیا حضور کی حدیث میں آیا حضور نے فرمایا خیبر کی طرف صرف وہ جائیں گے جو عمرے کے لیے نکلے تھے یہ حضور نے بتایا ہے یہ بھی وہی کہ وہ بات کہ قرآن کے علاوہ بھی حضور پر وہی آیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم یورید و نئی دلو کلام اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل لم ڈالے کل تک الله من قبل آپ فرما دیجیے تم ہرگی ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرما دیا پھر وہ کہیں گے اب بل بلطول تم ہم سے حسد کرتے ہو یہ ذرا اپنے ذرا اظہار کرنا اندر کا کچھ ہے نہیں مگر خاما خا اظہار ہاں ہاں ہم ہاں تو بہادری کے جوہر دکھا دیں گے نا تم تو ہمیں لے کے نہیں جاؤ گے نا بھائی ہم تو بہادری کے جوہر دکھا دیں گے ہم تو جو ہے وہ تحس نحس کر دیں گے اس سے تم ہمیں لے کر نہیں جا رہے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے یہ ہے جانا تھا جہاں وہاں جانی رہے اور جہاں نہیں جانا وہاں بہانے اس طرح کے بنا کر اپنی خامہ خواہ کی اندر کی باتوں کو پیش کرنا یہ پورا ایک تصور ہے نفسیات کا یا پورا کریکٹر جو قرآن پیش کر رہا ہے بل قان اللہ کلیلہ بلکہ حقیقت یہ کہ بہت تھوڑا ہی یہ سمجھتے ہیں پُل المخلفین اے نبی علی صلا تو صلاح فرما دیجئے بدو میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے کہ انقری تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرح بلائے جاؤ گے تم اسے لڑتے رہو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے یہ ایک مراد تو لی گئی ہے کہ روم کے خلاف اور ایک مراد بات کے ادوار کے اعتبار سے چلو ٹھیک ہے تم اسی طرح کی باتیں کرو تو آئندہ تمہیں چانس دیا جائے گا پھر دیکھا جاتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو فین توتی ہوں اجنن حسنا پس اگر تم اطاد کرو گے تو اللہ تمہیں عمدہ اجرتا فرمائے گا وہ ان تطول کما تو من قبل اور اگر تم پھر گئے جیسے تم اس سے پہلے بھی پھر گئے تھے یعذبکم عذاباً علیمہ تو تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا یہ تو منافقین کا بیان باقی جو معذورین تھے جن کا کوئی جینمن ریزن تھا ان کے لئے معافی فرمایا ليس علی الاما حرج ولا علی الارج حرج ولا علی المریض حرج نہیں یہ کسی نابینا پر کوئی گنا نہ کسی لنگڑے پر نہ کسی مریض پر کوئی حرج یا گناہ میو تو اللہ رسول ہوں یہ دخل ہو جننا. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علی السلام کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو باغات میں داخل فرمائے گا مراد جنت تجریح تیر انہار جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں میتھ جو رخ پھیر لے گا یو عذب ہو آداب العلیما اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا اللہ تعالیٰ جنت الفردو سے میں آتاب فرمائے اور اللہ اپنے آغاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے دعا کرنے پہ ان شاء اللہ تراوی ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آل مفرت فرما ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے اساتذہ کیمام حاضرین کی تمام مسلمانوں کی مفرت فرما اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے اللہ صاف کرتے ہیں کہ ہم گناہ ہیں اور اللہ یقین رکھتے ہیں کہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بہت بہت زیادہ وسیع ہے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے اللہ سراتم اس پر مزید استحقامت نصیب فرما اے اللہ ہمارے مرحومین جو ہمارے ہاں سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی مفرت فرما اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی نصیب فرما ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کے بھائی ان کے دوست جو ہے وہ اس وقت میں ہیں منور کا نام دعا کیجیے اللہ ان کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی جو بیمار ہیں اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج بنا اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ قران حکیم سے مزید محبت اور اس سے تعلق کی مضبوطی نصیب فرما اے اللہ نفس کی شرارتوں سے اے اللہ شیطان کے حملوں سے اے اللہ دجال کے فتنوں سے ہم سب دجال کے فتنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہمیں اخرت کا طلبگار بنا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے اساتذہ کے لیے اللہ جاریہ بنا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے و طالبات کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ ہمیں اسلام کی حالت پر زندہ رکھ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اللہ جہنم کی آگ سے آزادی اللہ قیامت کی ذلت سے رسوائی سے بچا دے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے اے اللہ روزی قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفات نصیب فرما اے اللہ کی مبارک ہاتھوں سے جامع کاثر پینا نصیب فرما اے اللہ جنت الفردوس و ان کا مبارک ساتھ نصیب فرما اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہماری نیک اور جائز حاجات کو قبول فرما لے اے اللہ تمام امور میں آسانی عافیت رطا فرما دے اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما نصیف فرما اللہ کا صاف اللہ کافو صاف اللہ کا معاف فرمانے والا ہے صلی اللہ علیہ